من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة ننبتت سبع سنابل في كل سنبلة يتحبة والله يضاعف لمن يشاء ع اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ اب مضمون جو ہے دوبارہ جو دوسرے پارے کے آخر میں انفاق فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اب مضمون دوبارہ اسی طرف عہد کر رہا ہے یہ پورا رکوع اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق بیان فرمایا اسے یہ ذہن میں رہے کوئی بھی نیکی ہے نا اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں جیسے نماز ہے ایک اس کی صحت کی شرائط جیسے نماز کے لیے پہلے وضو کا ہونا کپڑے کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا یہ جو وقت کا ہونا کبے کی طرف منہ ہونا نماز کے لیے یہ شرائط جو یہ صحت کی شرائط ہے اور کچھ ہوتی ہیں بقائے شرائط اس کو باقی رکھنے کی بھی شرائط ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے والی شرائط پائی جائیں اور بعد والی اس کو باقی رکھنے کی اس کو یعنی کہ وہ اس کا وجود رہے اس کی شرطی کوئی نہ ہو اس کے لیے بھی شرائط ہیں جسے مثال کے طور پر کسی بندے نے نماز شروع کر لی ہے اب نماز کو باقی رکھنے کے لیے یہ شرط ہے کچھ کھائے پیئے نہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کو اکبر کر کے نیت باندھ لے پہلی ساری شرائط پائی جائیں شرائط صحت لیکن شرائط بقا میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو نماز رہے گی نماز کی بقا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ نماز میں کلام نہ کرے نماز میں کھڑا ہو کے بندہ ہیلو ہائی شروع کر دے کسی کو سلام دعا شروع کر دے کو آئے کوئی بات پوچھے تو اسے جواب دینا شروع کر دے تو یہ تو نماز نہیں رہے گی اس کی اسی طرح کر کے کوئی بھی نیکی ہے اس کو اس نیکی کو کرنے کی بھی شرائط ہیں اور اس کو باقی رکھنے کی بھی شرائط ہیں سمجھ آئے نا جی تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں نیکی کرنے کی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے غلب دین کے لیے غلبہ اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی جہاں پہ شرائط بیان کی ہیں اس کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں پہ اس کی صحت کی شرائط بھی بیان کی ہیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بقا کی شرائط بھی بیان کی ہے کہ اس کو باقی کیسے رکھنا ہے جیسے میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں گا نیکی کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے نا اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صدقے کو اس یعنی انفاق فی سے اللہ والی جو نیکی ہے اسے باقی رکھنے کی بھی شراک بیان فرمائی اسے باقی کیسے رکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے دیکھیے یہ جی مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دونوں باتوں کو یعنی نیکی کرنا انفاق فیصب اللہ کی جو فضیلت ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ساتھ بیان کیا اور جو اسے باقی رکھنے کی شرائط بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ساتھ بیان کیا مثال دی کیوں جاتی ہے مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو دل میں اتارنے کے لیے اسے پختہ کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے اور یہ ذہن میں رہے بہت ساری باتیں ایسی بات ہوتی ہیں آپ کر دیں لیکن جب تک مثال نہ دیں اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو ایک موٹو سی مثال دیتا ہوں مثال کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بھی مثال دے رہا ہوں یہیں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں نے مسئلہ بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے لا الہ پر وقف نہ کیا کیا جائے وقف کرنا یہ کبھی ہی عمل ہے یہاں پر تو کچھ uh, مولوی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو نہیں مانتے اس بات کو یہ بھی ایک اہم کانہ سوچ ہے بندہ پہلے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو بندہ دلیل پوچھ لے ہاں جی آپ جو بات کر رہے ہیں کس بنا پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہتے سانس نکالنے سے کیا ہو جاتا ہے تو وہ مولوی صاحب تھے چونکہ وہ مجھ سے چھوٹے بھی تھے میں نے انہیں مثال بھی ایسی دیج آیا ہے میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی میں یہ کہاں نکالنے سے کیا ہوتا ہے لا علا میں نے کہا لا علا کا مانا تھا کوئی لا ہے ہی نہیں تو یہاں سانس نہ نکالے فوراً اللہ پڑھیں اللہ ہے جھوٹے نہیں ہے سچا ہے اللہ اللہ تبارک ہوتا رہا بس یہاں پہ لا الہ کا وقف پھر گے تو یہ درست نہیں ہے لا الہ کوئی لا نہیں ہے میں نے کہا یہاں تو سچے الہ علاقہ بھی نفی ہو رہی ہے تو اس لیے آپ سانس لیے بغیر اللہ پڑھیں آپ یہ کہیں کوئی جھوٹا کوئی بھی علا نہیں ہے سچا الہ صرف میرا اللہ ہے وہی اللہ ہے بس یہ میں نے کہا کہ اس طرح کہیں وہ کہ نہیں جی ایسا کیسے جاتا ہے سانس نکالنے سے میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ مسئلہ گا میں نے کہا میں آپ کو کہیں دیکھا آپ بہت بڑے کتے لڑتے ہوئے دیکھتے وہ ایک دم جب کتا بنا وہ میں نے کہا یار جب تک آپ کو نہیں کہا گیا ڈوگی تو آپ بھی نہیں سمجھے میں نے کہا خدا کے لیے یار بات آپ کو کسی پہ اعتماد ہے باقی سارے مسئلے مجھ سے سن کے مان جاتے ہو تو یہاں آ کے کیوں تم اٹکے ہو وہ کہیں گے جی آپ بتائیں جو بھی کہیں گے ہمارے ر یہاں تک بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کوئی بندہ یہ کہا مبارکہ شاہد اللہ, انہو لا شاید اللہ انہو لا الہ کبھی عمل ہے انتہائی برا کہا گیا بہار شریعت کے اندر کہ گواہی دیتا ہے اللہ تبارک ہو تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی لا ہی نہیں ہے ال اللہ نہ پڑھے جب تک میں کہ بغیر سانس توڑے پڑے شاید اللہ پڑھے ساتھ لا شاہد اللہ اللہ پڑھے اس طرح کر کے لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے مولوی ایسے پڑھے جا رہے ہیں لا الہ یہ کیا ہے حضرت بکر شبلی علیہ شاہ فرمایا کرتے تھے یہ حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ لا لا پہلے پڑھنا ہے ماتا مجھے تو ڈر لگتا کہیں لا الہ پڑھوں اور میں مر جاؤں تو کیا جواب دوں گا رب کو تو لا الہ پہ وقف جائز ہے نہیں ہے لا الہ الا اللہ پورا کلمہ یہ ہے پورا کلمہ یہ بنتا ہے آپ نیچے دیکھیں منم والا دو چار پانچ چھ چھٹی سطر میں دیکھیں آپ چھٹی سطر میں آگے لا لکھا ہوا ہے اس <سلام> کا مطلب ہے رکنا یہاں نہیں رکنا یہاں نہیں ٹھہرنا وقف نہیں کرنا یہاں پر اور اس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک نے میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت اللہ عالمین بنا کر یہاں پر ومار سلنا کا پر وقف فرنا جائز نہیں ہے ومار سلنا کا پر آپ وقف کریں گے سانس نکالیں گے تو مطلب یہ بنے ہم نے کو نہیں بھیجا آپ اپنی طرف سے دعویٰ کر بتائیں ماکان محمد رسول اللہ محمد پر نہیں ہے اگر محمد پر وقف کرتے ہیں اب آج مبارک اکٹھی پڑے سارے تریمہ کیا بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلاک رسول لیکن اللہ کے رسول ہے سمجھا نا مسئلہ اب لوگ جو ہے ماکانہ محمد وقف کرتے ہیں ختم پڑنے والے مولوی ماکان محمد چومیں گے چٹارے ماریں گے پچکے ماریں گے مار کے پھر پڑھیں گے آگے یہ ماں کا نا محمد ان کا معنی یہ بنتا ہے باللہ نوضب اللہ منزالے. محمد حسن تو کچھ نہیں. کچھ نہیں جب یہ تم نے کہہ دیا ہے پھر چومنے کا کیا مطلب, ہے؟ مطلب. تو یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے بھئی خدا کے لیے اس مجھے مجھے مسئلے کو سمجھیں اگر وقف کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں کہیں بھی بندہ وقف کر لے مجھے تو مجھے پھر قرآن کریم نے جگہ جگہ کیوں آیا اللہ کیوں کہا اور کئی جگہ کہا کہ ملا لیں آگے آجے آجے آپ قاف لکھا ہوتا ہے یہاں پر جیم لکھا ہوتا ہے جائز آپ کے لیے ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہرے کہیں پہ لا اور جیم اکٹھا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھہر بھی جائیں تو بھی جائز آپ کے لیے نہ ٹھہرے تو بھی جائز آپ کے لیے یعنی دونوں علامتیں وہاں پائی جا رہی ہیں مطلب یہ آپ ٹھہر بھی جائیں تو بھی ٹھیک نہ ٹھہرے تو بھی ٹھیک جہاں پہ لا لکھا وہاں نہیں ٹھہرنا وہاں نہیں ٹھہرنا سختی کے ساتھ مانا کیا گیا تو وہاں معنی میں فساد آتا ہے معنی میں فساد آتا ہے معنی میں, میں, میں فساد آنے کی وجہ سے منع کیا گیا یہاں سانس نہیں توڑنا تو بھائی لا الہ پر سانس توڑنے سے معنی فاس نہیں ہوتا ہے نوز بلّہ میں الہ بندہ, بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے اپنی بات پوری کر کے اسے پتا ہوتا کہاں سانس لینا ہے تو یہ کلمہ کلام رب تبارک و تعالیٰ کا پڑھنے کے لیے بھی تو بندے کو چاہیے نا بھی کہاں سانس نکالے کہاں نہ نکالے یہ بھی بڑا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا فرمائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط بیان فرمائی اس پورے رقو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معقولی مسئلے کو جو چیز ہمیں دیکھے گی قیامت والے دن کہاں دیکھے گی قیامت والے دن جنت میں جب جائیں گے تب ہم اپنی نیکیاں دیکھیں گے میدان معاشرہ میں ہم اپنی نیکیاں دیکھیں گے ان کی بڑھوتری دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیب والی چیز کو محسوس اور مبصر دنیا کے اندر نظر آنے والی شے کے ساتھ مثال دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا ہے وہ کیسے جی اللہ تعال نے ارشا فرمایا مسل فی سبیل اللہ میں مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غلب دین کے لیے اسلام کے لیے جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی طرح ہے حبت انبتت سب نابلا کوئی کاشتکار اپنا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو وہ ایک دانہ جو ہے سات بالیاں اگاتا ہے کتنی بالیاں اگاتا ہے سات بالیاں اگات آتا ہے فی پھر وہ ہر ایک آسنا جو ہے سو دانے لاتی ہے دانے کو کہتے ایک دانا ڈالا اس سے میں نے سات سو دانے دیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام پہ دو جہاد کے لیے دو, غلبہ دین کے لیے دو مدرسے کے لیے دو مسجد کے لیے دو میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی تو میں دوں گا اتنے دوں گا تو یہاں کیوں نہیں مانتے کیا پریشانی ہے رتبارک و تعالی نے ایک غیبی چیز کو معقول، معقول چیز کو یعنی جو عقل میں تھی اس چیز کو اللہ تبارک نے محسوس کے ساتھ مثال دے کر مسئلے کو واضح فرمایا اور آگے پتہ کیا فرمایا و اللہ عید شاہ اللہ تبارک و تعالی سات سو گنا دیتا ہے اور میں جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے ہاں اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھا ایک دعویٰ کہ یہ اتنا دے تو اسے اتنا ملتا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دلیل بھی بیان فرمائی و اللہ واسلیم میں وہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے ہاں وہ وسعت والا ہے وہاں توسو ہی توسو ہے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں راب دن مالک بانٹے جا رہا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جو کے خزانوں کی مثال ایسے جیسے جنت کے اندر ایک دانہ کو توڑ کے کھائے گا وہ حالت بارک و تعالی آنن فانن اور اتنی ساری چیزیں پیدا فرما دے گا بتائیں تو اب تبارک و تعالی نہیں آگے ارشاہ فرمایا اللہ اکبر اللہ کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرنے کے بعد دینے والے کو تکلیف اور ازیت نہیں دیتے اور اسے احسان نہیں جتلاتے یہ بھی مسئلہ کے ذہن میں رہے احسان کرنا گناہ نہیں ہے احسان جتلانا گناہ ہمارے لوگ کیا ہیں ہمارے لوگ کو کسی چیز کو کسی کو کوئی چیز دینے لگے نا تو آگے سے کہتے ہیں احسان نہ کرو بے احسان کرنے کا حکم نہیں دیا تو منع کر رہے احسان نہ احسان کرنے سے کیا احسان جتلانے سے منع کیا گیا احسان کرنے کا تو حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تمارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کر نفاذ کیا ہے اور شریف میں بھی اس کے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں تو احسان کرنا منع نہیں ہے بھائی جس سے آپ منع کر رہے ہیں احسان نہ کرو مجھ پر مطلب یہ ہے کہ احسان جتلاؤ نہ اگر کسی کو پتا ہو یار یہ بعد میں سنا دیتا ہے تو اسے بندہ پہلے کہتے سنانا نہیں ہے آپ نے اے رفتار کو بتا نے نہیں فرمایا لیکن بہت ساری چیزیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ہو آپ کو انہوں نے پانی بند کیا آپ اندر سے کھڑے ہو کے اپنے روشن دان سے باہر منہ کر کے آپ فرما رہے تھے ہاں بھی بتاؤ مدینے والو بس نبی کی جگہ کم تھی زمین کس نے لے کے دی تھی وہ میں نے لے کے دی تھی تمہارے پاس کہاں آ گیا تھا کسی کے پاس پوشہ نہیں تھی وہ کس نے لے کے دی تھی وہ میں نے لے کے دی تھی ہے اور آپ نے کہا کہ جب تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا وہ کنواں کس نے خرید کے دیا تھا تو میں نے خرید کے دیا تھا آج تم نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس سے ثابت ہوا ہر جگہ احسان جتلانا گناہ نہیں ہے اگلے بندے کی آنکھیں کھولنے کے لیے اسے سنا دینا کوئی بندہ منہ پہ کہہ رہا ہو آپ کو نہیں نہیں نہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے تو اسے صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا دینا یہ کو گناہ نہیں ہے ہاں اسے نیت تو آپ کی اسے تکلیف دینے کی تو پھر نہ کہیں اسے عزیت دینے کی نیت ہو کہ آپ اسے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کو بندہ کسی کو کچھ دے نہ یہ ہو کہ یہ مجھے سلام کرے گا جہاں بھی ملے گا تو یہ بھی اسے تکلیف دینا اتنا بھی نیت نہ ہو کہ مجھے سلام کرے بعد میں یہ بھی ذہن میں نہ ہو اگر یہ بھی ذہن میں ہے نا جو مجھے جہاں بھی ملے گا جھک کے سلام کرے گا تو پھر وہ بھی نکی اس کی رائے گا گئی اللہ تبارک نے عرصہ فرمایا وہ لوگ نیکی کرنے کے بعد یعنی مال خرچ کرنے کے بعد پھر جناب اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں اللہ اکبر لحم اجرحم عند رب ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے رب کے پاس اور ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ صرف ایک بات پر رفت بارک وطالعہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال خرچ کریں دو کام کریں احسان نہ جتلائیں اور ساتھ ساتھ تکلیف نہ دی اگلے بندے کو یعنی کہ سب جی کو بچانے کی شرط بیان کی بکائے بق... شرط بقا بیان کی رفت بارک وطالعہ نے دو کام نہ کریں یہ اسے باقی رکھنے کی دو شرطیں رفت بارک وطالعہ نے ارشا جو بندہ یہ دو کام کر لے یعنی یہ دو کام نہ کرے صدقہ دینے کے بعد صدقہ دے اور یہ دو کام نہ کرے رفت بار کو مت والا دینے کو غم ہوگا نہ کو خوف ہوگا کیا متوازینا من میں ہوگا بتائیں بھائی آج جو لوگ پیچھے جو گیارہویں بار میں بلکہ آگے آ رہی ہے مبارکہ اللہ اللہ خوف پڑھ کے کہتے ہیں کہ صرف اپنے مولویوں اور پیروں کے پیروں کے لیے مولیوں کے لیے کون مانتا ہے پیروں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ پیر جو ہیں ان کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے جی اتنا مردی مہنگا ہو جائے پیر کو کوئی مسئلہ ہے مسئلہ کوئی خوف ہے ہاں جی کیا بنے گا پیر صاحب تو رات دن بکرے کھول رہے ہیں وہاں پیر صاحب تو رات دن مزے کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے یہاں پہ مزے میں ہاں اور آخرت میں بھی کہتے جی ان کو, کو خوف نہیں ہوگا میں نے کہا اس طرح تو نہ کریں آپ یہ بات جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں ہے سچی جو بلی ہیں رف تبارک و تعالیٰ جیسے امام احمد رضا خان رحم اللہ ہاں جی اور حضرت پیر میرے لیے شاہ رحماء اللہ شیر محمد شرق پوری رحماء اللہ اور آج کے جو گارڈن پھرتے ہیں جلیل گارڈن ہو گئی اگلے پچھلے دائیں بائیں جتنے بھی یہ بلی نہیں یہ بلے یہ کیا لینا یہ وہ لوگ چوہے کو پکڑنے والی نہیں ہوتی یہ کڑکی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کڑکی کون ہوتی ہے ان کے چھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ جائے فوراً پیر صاحب کرامتے شروع کر دیتا سنائیں پیر صاحب کی یہ کرامتیں پیر صاحب کی یہ کرامتیں یار یہ بتاؤ اسے کہو کہ پیر صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے جو کرامت دکھائی ہے اپنی کربلا جا کے اس طرح کی کوئی کرامت ہے آپ کی پیر کی ہیں اس طرح کی بھی کوئی کرامت ہے تو دکھاؤ ہمیں امام حسین والی کرامت حضرت مولا علی والی کرامت دکھاؤ مول علی کرامت تو نظر ہی نہیں آتی جو انہوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے جناب وہ پھینکا تھا ان کا قلعے ان کو دروازہ اکھیڑ دیا تھا جس دروازے کو چالیس بندے زور لگا کے بند بھی کرتے ہیں کھولتے ہیں اب بتائیں اس دروازے کو جس کو بند کرنا اور کھولنا آسان ہوتا ہے یا اسے اٹھانا آسان ہوتا ہے بند کرنا کھولنا آسان ہے نا جس کو بند کرنا کھولنا آسان ہو اسے چالیس بندے زور لگائیں تو اسے اٹھانا کتنا مشکل ہوگا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے وہ کھیڑ کے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے جناب اس طرح کرتے رہے ایک ہاتھ سے جناب تلواروں کے بار اور لیزے شیدے وہ روکتے رہے جناب ایک ہاتھ کے ساتھ تو کیا طاقت تھی کیا قوت تھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قوت جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت تھی قوت پروردگار وہ رب تبارک و کی پر طاقت تھی اسی طاقت کا اسی دن مظاہرہ ہو رہا تھا بھائی وہ کرو تو کچھ ہمیں بھی پتہ چلے یہاں پھوکے مار کے بدنی کیا کیا کر دیتے ہیں وہ شوف سرکار بعد میں ناصر مدنی کی خدمت کر دی اس نے پکڑ کے قبیل کے کوٹے انہوں ناصر مدنی نو آہ, وہ اس طرح کا حساب ہے ان کا شوق سرکار پتہ نہیں کیا کیا لگے پھرتے ہیں یہاں پہ دم دھڑک بھوک کیا پتنی بلائے, انہوں نے بیڑا گھر کر دیا قوم کا ایک دم سے یہ کر دیں وہ کر دیں فلانا کر دیں خدا کے لیے آپ کو میدان میں بھی آؤ یہ دم پھوکے سے سارے کام چلتے ہوتے تو حضرت سیدہ مولا ہو دی اللہ تعالیٰ نے دم پھوکے کیوں نہیں مارے میدان میں تلوار لے کے کیوں اترے بتائیں بھائی عجیب بات ہے اللہ تبارک و طرح سمجھ یہ دیکھیں جی بہرحال مبارکہ فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو غلب ہے دین کے لیے کوشش کرے جد وجہ کرے مال دے اپنا اور اپنی جان دے اپنا وقت دے لاخوفن علیہم لا یا زنون اس بندے کو قیامت مت کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا یہ غلب ہے دین کے لیے جد وجہد کرنے والے کے بارے میں یہ آپ دیکھ لیں قرآن نے اس پورے رکوع کا اس اس مسئلے کا سیاق و سبق کیا ہے جو بندہ غلب ہے دین کے لیے بتائیں گی جی، پیسے دینا آسان ہے یا وقت دینا آسان ہے پیسے دینا آسان ہے نا کئی سر لوگ کہتے ہیں یار پیسے پھاڑ تو میری جان چھٹ مطلب کیا ہے کہ آپ میرا وقت ضائع نہ کریں آپ پیسے لیں پیسے دینا آسان ہے وقت دینا مشکل ہے اب جو بندہ صرف پیسے دے اس کے بارے بار رفتار کو تعلق لاکھوں غلب دین کے لیے جہاد کے لیے مال دینے والا بندہ جو ہے اسے کوئی غم نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا دن، تو جو بندہ وقت دے پھر جو بندہ وقت دے اور اس سے بڑھ کر بندہ اپنی جان ہی دے دے اس مشن کے لیے اس کا کیا انعام ہوگا بتا ہے اصل میں یہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا اب غلب دین کے لیے وقت دینے والا وہ بندہ جو اس پرفتن دور کے اندر پانچ سات ہزار روپے پر دس ہزار پندرہ ہزار روپئے پندر پر بھی رسول اللہ علیہ السلام کے مسئلے پہ کھڑے کر سکتا ہے اور کام نہیں کر رہا یہ بندے کی نیت جو صرف یہی ہے رسول اللہ علیہ کا دین وہ جناب نمازیں ہوتی رہی رسول اللہ اور بچوں تک پہنچا رہا ہے جی دین کے لیے جد کرنے والا بندہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کا ثواب یعنی اس سائے مبارک کے اندر چھوٹا کام مال خرچ کرنے کا اجر بیان ہوا ہے لاکھوں سن اللہ کوئی خوف نے غم نہیں ہوگا تو جو سے اپنا کام کر رہے ہیں پوری ہی لگا دیتا ہے پوری زندگی کام کرتا رہتا ہے تو بتائیں اس کے اجر کا کون اندازہ لگا سکتا ہے لاہم یا بات, بات رہ گئی اس بندے کے لیے جو بندہ جناب اپنا جیسے تب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جتنی جد و جہد غلب دین کے لیے آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں اس لیے میرے عاقب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قیامت والے دن میں نے دن دنیا میں جس جس کا مجھ پر احسان تھا میں نے سارے دے دیے سارے احسانہ دے دیے کسی بندے کا مجھ پر احسان نہیں ہے آکرے سامنے میں, میں ہاں ابو بکر کا احسان رہ گیا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیقی جد و جود. ابو بکر صدیق کی قربانیاں اس کی فدا اپنا فدا ہونا سارا کچھ ابو بکر صدیق کا فما کہ اس کا احسان میرا اللہ کیا مد والا دے گا یہاں تک کہ عبداللہ بہن بھائی منافع نے حضرت امیر حمد ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی قمیض بھی دی تھی نا آخرے سامنے اپنی قمیض اتار کے اس نے دے دی میں یہ لے رہ تو احسان یہی پورا ہو جائے ہیں اللہ اکبر قربان جائیں میرے کریما کل سامنے فرمایا کہ پھر ابوبکر صدیق کے لیے رب تبارک وطن نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے اللہ, اللہ, اللہ ہو گئی یار اتنی بڑی بات السلام نے شاہ فرمائی پھر سب کو تنہا بلا کے سارا انعام ان کا غلب دین کے لیے جد و جود کی وجہ سے یہ غلب ہے دین کے لیے انہوں نے جو کوشش کی کریما کا سلم کے ساتھ رہے ہم کو ساتھ نہیں چھوڑا یار بتائیں آج کتنے مولوی ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتے کتنے مولوی ہیں جو حق بیان نہیں کرتے اس شخصی حالات ہیں شخصی حالات بڑے مشکل ہیں اب آپ ذرا بتائیں امام علم بیاء علیہ السلام علانہ نبوت کریں سامنے ابو جال و ابو اللہ پہلی وائی سنائیں حضور اور ابو اللہ آقا علیہ السلام کی بیدبی اور گستاکی کر دے ایسے حالات کے اندر مخالف جانا پوری سمت کے ایسی ایسے حالات کے اندر ابو اجال کا مخالف بن جانا ابو اللہ کا مخالح بن جانا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں کلمہ پڑھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گیا تو یہ غلبہ دین کے لیے جد کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تبارک رکھا یعنی کہ وقت دینے والا بندہ اور اپنا جناب اپنی جان دینے والا بندہ اپنی جان کھپانے والا بندہ جر بیان نہیں ہوا یہ اس بندے کا جر بیان ہو رہا ہے جو بندہ صرف پیسے دے رہا ہے اس مشن کے لیے اس مشن کے لیے جو پیسے دے رہا ہے پیسہ لے گیا پیر تم یادیں پڑھ کے پیروں کو سناتے ہو کیوں بھائی خبردار پیر کے بارے میں بات نہیں کر رہی ایک مولوی نے تو ہدی کر دی کہتا جی کہا اور گیاروان سورت گیارہویں گیارہویں کہتا میں گیارہویں ایک بندے کو کہا میں نے کہا کیا بتایا کہتا جی بڑی بات کی آج تک تو میں پتہ نہیں تھا میں نے کہا دیکھا سورج یونس جو ہے وہ گیارہویں سورت بنتی ہے گیارہواں رکھو بنتا ہے گیاروی جو ہے وہ آیت بنتی ہے اس کی کہتا جی وہ تو نہیں بن رہی میں نے کہا پھر ایسے ثابت ہو گئی ہے گیاروی کیا بنایا بنتا میں نے کہا اس کا مزار بننا بڑتا ہے بڑے گمبت والا نوزو باللہ من ذالک رب تبارک وطانیر شاہ فرمائے اللہ اکبر قول معروف ومغفرت خیر من صدقتی اتبعوها اذا اللہ اکبر میں کہا کوئی بندہ جو ہے نا غلب دین کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا ہیں۔ خرچ کرتا ہے لیکن بعد میں سناتا رہتا ہے تو میں ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے بہتر پتہ کیا ہے میں قول ہوں اچھی بات ہی کر دے اچھی بات کرنا کسی کو نیکی کی بات بتا دینا وہ مغفرا تم خیر مغفرا اور معاف کر دینا کسی کو خیر من صدقہ اتباع خاضہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو جو صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینا شروع کر دے میں اس سے بہتر ہے کہ یہ اچھی باتیں کیا کرے نہ دیا کرے صدقہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کری یہی ٹھیک ہے اس کے لیے خیر من صدقہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ملی ہوئی, ہوئی آگے پتہ کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کمال یہ جملہ جو ہے وہ غنی حلیم اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے بردبار بھی ہے میںکڑ رہا اس لیے کہ تیرے پاس چار پیسے آ گئے غنی ہو گیا پیسے بندہ جو ہے وہیں پہ تکلیف دیتا ہے کسی کو احسان جتلاتا جب آگے سے تکلیف آئے جس کو دیا ہے اس نے آگے سے تکلیف دینا شروع کر دے تو پھر اسے تکلیف ہوتی ہے ایسی بات کیوں کی تو پھر یہ جس کے پاس چار پیسے ہوں دماغ اس کا ویسے خراب رہتا ہے صاحب کا بی پی شوٹ رہتا ہے ہوتا نہیں ہوتا حلیم. غنی اللہ ہے اور حلیم وہ تو برد بار ہے. پوری کائنات کے لوگ اس کی بھی کرتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بتوں کو سیدا بھی کر رہے ہیں پھر مع اللہ غنی غنی حلیم اللہ غنی بھی ہے حلیم بھی ہے حلم والا بھی ہے تجھے کیا ہوا ہے تو چار پیسے دے کے بدمعاش بنا پھرتا ہے دخلکو بی اخلاق اللہ کرिमा کرے سامنے فرمایا اللہ کے اخلاق اپناؤ جو اللہ کے اخلاق ہیں نا انہیں اپناؤ تم اللہ کے اخلاق کیا ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک بزرگ تھے سارا دن جہاد کرتے تھے کافروں کو مارتے تھے رات کے وقت روٹیاں بنا کے انہی کو جا کے روٹی کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے سارے دن لڑتے رہے اس نے کہا دن کے وقت نبی کی سنت عمل کرتا ہوں رات کو رب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں دن کو نبی کی سنت عمل کرتا ہوں جہاد کرتا ہوں رات کو رب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں انہیں کو جا کے روٹی دیتا ہوں کیونکہ رب بھی تو روٹی کھلا کے سلاتا ہے نا ایک طرف ہمیں حکم دیتا ہے انہیں قتل کرو ساتھ روٹی بھی دے رب رہے کسی روٹی بھی بند نہیں کرتا واللہ غنی ان ما غنی بھی ہے حلیم بھی ہے اتنا برد بار ہے اتنا برداشت والا ہے رب تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر آگے رب تبارک لا بارک صدقاتکم تعالیٰ نے اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو کل مالہ لہریاں سے اور یہاں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ صدقہ دینے کے بعد من اور اذا تکلیف پائی جائے تو نیکی یہاں پہ فرمایا کہ باطل ہو جاتی ہے نیکی باطل ہو جاتی ہے معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جماعت جو کلمہ پڑھتے تھے ساتھ ساتھ ان کے اپنے کچھ نظریات تھے تو ان کا یہ نظریہ ہے کسی بندے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس سے زندگی ساری کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں زندگی ساری کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ کر بیٹھے تو نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے مومن اس لیے رہتا ہے کہ گناہ کر بیٹھا ہے کافر عیسری نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑتا ہے بندہ پوچھی پھر بنا کیا ہے نہ اسے منافق مانتے ہیں نہ کچھ اور مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے نا اب ان کے نزدیک کوئی گناہ ہو جائے تو پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی اب اس مبارکہ کو لے کر وہ کہتے ہیں جیسے صدقہ کرنے کے بعد بندہ احسان جتلا دے یا اسے تھپڑی مار دے جسے نا نیکی باطل ہو گئی تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن فرما رہا ہے نیکی باطل ہو گئی تو اب جتنی بھی نیکیاں کرے گا بندہ اس کے بعد گناہ پایا جائے تو نیکیاں ساری برباد ہو جاتی سمجھایا نا مسئلہ یہاں پہ ایک مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ ذہن میں رہے کہ یہاں چونکہ نیکی صدقہ جو ہے انفاق فی انفاقی اللہ اس کی دو شرطیں تھیں کتنی شرطیں تھیں دو شرطیں تھیں ایک تھی شرط صحت کہ جو دے رہا حلال ہو کیا ہو حلال ہو حلال کے پیسے سے ہو اور شہ بھی حلال ہو یہ نہیں کہ حلال کے پیسے سے شراب لے کے کسی کو دے دے یہ بھی شرط صحت نہیں پائی جا رہی اور یا پھر یعنی کہ شہ جو ہے پیسے حلال ہیں لیکن شہ حرام ہے یہ بھی شرط صحت کے موافق نہیں ہے یا پھر چیز جو ہے وہ جناب حلال ہے لیکن, حرام حرام بھی بھی है है لیکن پیسے حلال نہیں ہیں کہ پیسے हلال हلال حلال نہیں ہیں چوری کے پیسے ان سے صدقہ کر دے تو یہ بھی شرط صحت کے موافق نہیں ہے شرط صحت نہیں پائی جا رہی اب شرط بقا جو ہے شرط بقا اس کے لیے دو چیزیں ضرور تھی احسان نہ جتلائے اور تکلیف نہ دے یہ دو چیزیں تھیں شرط بقا کی تو یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے نیکی باطل ہو رہی ہو رہی ہے باقی جتنے بھی معاملات ہیں کہیں بھی کسی گناہ کی وجہ سے نیکی باطل ہے, نہیں ہوتی یہ ذہن میں رہے اچھا اب, اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جیسے کریما کا شاہ فرمایا خارج امان امان جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو آپ خود بتائیں زنا کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے جاتا جاتا جاتا جاتا جاتا جاتا جاتا زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا انکار تو نہیں کیا رسول اللہ السلام کی نہ نبوت کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا پھر اسے یہ کیوں فرمایا ایمان اس سے ایمان نکل جاتا ہے یہاں پہ شارحین نے دو باتیں کی ایک دو بات کی مفتی عام ارخان نعیم رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ خارج من انہوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے رسول اللہ علیہ السلام اسے اپنا چیر مبارکہ پھیر لیتے ہیں ایک اور دوسرا عام شارحین جو ہیں شارحین حدیث وہ فرماتے ہیں اس کا یہاں پہ مضاف مقدر ہے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی نیکی جو ہے اس کی نیکی کا نور چھین لیا جاتا ہے اس کی برکت چھین لی جاتی ہے نیکی ظاہر ہوتی اصل اصل نیکی اس کی قائم ہے لیکن اس کا کیا نام کہہ رہے تھے نور اس کا چھین لیا جاتا ہے اور اس کی برکت اور وہ اسے حاصل نہیں ہوتی نیکی کی تو اللہ تمارک و تعالیٰ نے یہاں ارشا فرمایا کہ فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو آگے فرمایا کہ اس بندے کی طرح جو اپنا مال خرچ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا باللہ والیوم الاخر اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخر کے دن پر ایمان نہیں لاتا کہ جس بندے کو ایمان ہو اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان ہو اسے پتا ہو کہ مجھے اجر ملنا ہے تبارک و تعالیٰ بارگاہ سے تو بتائیں وہ بندہ نیکی ضائع کرے گا صدہ کرنے کے بعد تکلیف دے گا وہ رینا کرے گا تو یہ دو چیزیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ جو ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو ریا سے بچاتی ہیں دو چیزوں پر کامل ایمان وہ بندے کو ریا سے بچاتا ہے لوگوں کو دکھا کے کیا کرنا یار اجر رب سے لینا ہے اور اجر آخرت میں ملنا ہے تو بندہ لوگوں کو کیوں دکھائے اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے میں اس بندے کی مثال جو صدقہ دینے کے بعد یعنی اپنا مال خرچ کرنے کے بعد احسان جیت لائے میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان ہو پتھر کی اس کے اوپر مٹی پڑتی رہے مٹی کتنا جم جاتی نا عموماً پتھروں پر ہیں چٹانوں بڑی ساری مٹی تہہ جم جائے اور کوئی بندہ ہے مٹی تو ہے نا چھوٹی تو یہاں پہ کاشت کرنا چاہیے اللہ تبارک وطار وہاں پہ بیج ڈال دے تو میں ادھر سے پھر کیا ہو میں صابہ ہوں بابل فتح ادھر سے بارش آئے زور سے بارش آئے تو اسے پھر وہ چٹان ہی بنا کے چھوڑ دے مٹی ساری بہ جائے بتائیں اس کی کھیتی کہیں ٹھہرے گی تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ جو بندہ اپنا صدقہ دینے کے بعد احسان جتلا رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے اس کا حال بھی وہی ہے جو چٹان پر کاشتکاری کرنے والے کا ہے یعنی اسے اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آئے گا اس کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یدر علی شی مما کسبو میں یہ لوگ کسی شے پر اپنی کمائی پر کچھ بھی قادر نہیں ہوں گے یعنی نہ تو وہاں کچھ ٹھہرے گا پودا چٹان پر نہ اسے کاٹیں گے نہ اسے گاہیں گے نہ اسے پیسیں گے نہ اس کی روٹی کھائیں گے کچھ بھی ان کے پلے نہیں آئے گا مثال ان کی جو لوگ اپنا مال رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تسبیتا اور تسبید کے لیے خرچ کرتے تصبید کیا ہے بھائی یہ جن میں رہے تصبیت کا ایک مانا تصدیق بیان کیا ہے امام حسن بصری نے اور غلط امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبدالبہ نواز کے شاگرد ہے مکہ میں پڑھنے والے تھے ان کے پاس آپ اور تصویر کا مانا تصدیق ہے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مال خرچ کر رہا ہے رب کو سچا مان کے رسول اللہ علیہ السلام کو مان کے اسلامی عقائد کو مان کے خرچ کرے تو اسے اجر ملے گا جس کا ایمان نہیں ہے ربت بارک و تعالیٰ پر اور اس مسلمان نہیں ہے اس کے کسی کام کا نفع نہیں ہوگا چاہے ہو, کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو ثابت رکھتے ہوئے یعنی حضرت امام بھی رہے مولا کا قول جو نا وہ یہاں پر یاد آ رہا ہے مجھے آپ فرماتے ہیں انہم یون فقون اے نہ ان صدقات اے نہ اونا صدقات باتیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ثابت رکھتے ہیں جہاں صدقہ دینا ہے وہاں پر جہاں صدقہ دینا ہے وہاں پر خرچ کریں اپنے نفس کو ثابت رکھتے ہیں مطلب کیا ہے دل چاہتا ہے کہ داتا صاحب جا کے دیکھ دوں لوگ نعرے مارے چاچا مینوں دیں چاچا مجھے دینا چاچا مجھے دینا دل کرتا ہے نا بندے کا تو کہ اسے یہ نہیں دیکھنا جسے چاچا چاچا کے نعرے وہاں لگیں گے اسے یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت کہاں پہ ہے وہاں پہ اپنے نفس کو پتا ہے نا یہاں مدرسے کون سے نعرے لگانے نارے لگنے یہاں پہ تو یہاں بھی نہ دیے جائے بچوں کو نہ دیا جائے وہاں پہ بانٹا جائے میں جی حضرت بابا فرید رحملہ کے تقریبا پڑھنے جا رہا ہوں کیا ابھی محرم کی دیکھ پانچ کلو چاول پکائے اور یہاں سے لے کے وہاں چل پڑا ماسی مینو دیں تی آنٹی مینوں دیں اس کا مزہ ہی بڑا ہوتا ہے نا نفس خوش ہوتا ہے تو یہ نہ بھائی اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایہ کہ اینا اپنے نفس کو قابو رکھتے ہیں اپنے نفس کی نہیں مانتے بلکہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور آگے تبارک و تعالیٰ نے رشا فرما اللہ اکبر ایک مثال دی رب تبارک و تعالی نے میں ان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اور اسابھا وابل وہاں پہ زبردست بارش ائے فاتت قفاتت قله دفن بارش دوگنا پھل لائے ہیں باغ ہو باغ لگا وہاں پہ بارش ا جائے تو بتائیں پھل بڑھے گا نہیں بڑھے گا ہیں جو پھل آ جائے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا و ال لم یسبھا میں اگر وہاں پہ زبردست بارش نہ بھی آئے ہلکی سی پھوا فہار کہتے ہیں نا فہار ہی پڑ جائے رب تبارک و تعالیٰ میں فتل وہی کافی ہے اسے ہاں اسی سے پھل اس کا بڑا خوبصورت آئے گا بما تعملون بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے آگے ربتبارک و تعالیٰ نے مزید مثال بیان فرمائی اس بندے کی مثال بیان فرمائی رب بار و تعالیٰ نے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن ریاض کے طور پر دکھاوے کے طور پر دینے کے بعد تکلیف دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا ایک باغ ہو من نخیلن کھجوروں کا وہ آنا بن اس میں انگور بھی ہوں تجریبً ان تحت حلنہ ہار اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں یہ ذہن میں رہے انگور کا باغ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں نرم و نازک پودے اور اس طرح کے پھل جتنے بھی ہوتے ہیں عموماً اس کے ارد گرد کھجوروں کی یا اس طرح کے موٹے درخت ہوتے ہیں ان باڑھ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ آندھی آئے اس طرح کی چیزیں جو بھی آئیں اس سے پھلوں کو بچایا جا سکے لیکن جیسے آج, آج کل کے دور کے اندر جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جاتے ہوئے راستے میں چھوٹے چھوٹے سبزیاں اگاتے ہیں یا پھل اگاتے ہیں تو اس کے باہر جو ہے وہ باڑھ لگا دیتے ہیں شاپر کی اتنے اس نہ کر کے ایسے لگتا جیسے بڑے پیر کی قبر ہو اتنی لمبی لگتی ہے وہ ایک بندرے مجھے کہا کہتا جی کون سے بزرگ کا مزار ہے میں نے کہا ایک نہیں ہے دس بارہ ایکڑ ہیں میں نے کہا معافی یار مزار لگ رہا ہے اس کی شکل ایسی بنی ہوتی نا جیسے بڑی قبر بنی ہو بہرحال اللہ تبارک نے ارشاہ فرمایا کہ وہ باغ ہو کسی بندے کا کھجوروں کا باغ ہو انگوروں کا باغ ہو اس کے اندر نہریں جاری ہوں اتنا لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہو لہوفی یا من کل کلسمراتے اس میں ہر طرح کے پھل اگتے ہوں وہ القبر ہو اور بندہ جو لگانے والا وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو والا ہوں ضروریت اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں بچے چھوٹے چھوٹے ہوں ابھی بوڑھا اس لیے فرما رب تبارک کو نے کہ اب جو ہے وہ نیا باغ بھی نہیں لگا سکتا وہ باغ اگر ضائع ہو جائے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی کما کے نہیں دے سکتے تو پریشانی بڑھ جائے گی نا ایک بندہ بوڑھا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بچے بھی نہ تو اب اس کا سارا کچھ تباہ ہو جائے تو وہ بھی کہے گا چلو دو ٹائم کی روٹی کھانی ہے تو بندہ کسی کے دروازے میں بیٹھ کے کھا لے بہن گھر چلا جائے گا بھائی گھر چلا جائے گا وہ نہ ملیں گے تو دار چلا جائے گا یتیم خانے کہیں بھی چلا جائے گا دو ٹائم کی روٹی کھاتا رہے گا جی لیکن یہاں پر رب تبارک مثال دی میں ایسا بندہ جس کا باغ لمبا چوڑا اندر نہریں جاری ہوں وہ خود بوڑھا ہو جائے نیا لگا نہ آگ جلا دے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ اب اس پر کیا گزرے گی رفتہ نے فرمایا کہ اس بندے کی مثال بھی وہی ہے جو بندہ نیکی کر کے بعد میں ایسی بتمیزیں کرتا ہے سان جتلاتا ہے لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے رتبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیاں بھی اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں اس وقت ضائع ہوں گے جب قیامت مت والدین بوڑھے مطلب نیکی نئی کما نہیں سکیں گے نئی کر نہیں سکیں گے اب ان کے پاس یعنی کہ جیسے بچے چھوٹے ہیں تو وہ یہ خود بھی کرنے کے قابل نہیں ہے کیا مت مطلب والدین نیکی کر سکے گا اور باقی لوگ بھی سارے کمزور کھڑے ہوں گے نہ نیکی اسے کوئی دے گا ربتبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی اس باغ والے بندے کے ساتھ جو بندہ بوڑھا بھی ہو چکا ہے بچے بھی چھوٹے ہیں باغ کو آگ لگ جائے سارے کا سارا تباہ ہو جائے اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں اس کے پاس رفتبارک و تعالیٰ نے فرمایا کزا لے کہ بین اللہ ہو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اطن بیان کرتا القم العٰۃ تمہارے لیے لالکم تفکروں تک کچھ تو تم سوچو کچھ تو تمہیں بھی ذرا فکر پیدا ہو اپنی نیکیاں بچانے کی او خدا کے بندوں غور کرو ذرا قیامت والا دن جو ہے وہ بڑا انتہائی خطرناک دن ہے کوئی کام نہیں آئے گا جیسے بچے کمزور ہوتے ہیں کچھ دن کو تیار نہیں ہوتے بچے میں اس وقت سب لوگوں کا یہی حال ہو جائے گا تمہارے ساتھ اور تم بڑھے مطلب کمزور ہو گئے تم کو نیکی کر بھی نہیں سکو گے پھر کیا بنے گا تمہارا تو اس لیے رفتبار کو تعالیٰ نے آج ہی تم بچاؤ اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تم